صفحہ نمبر ہے دو سو انٹھ نو حادیث صفحے کے درمیان سے تھوڑا سا نیچے یہ نظار ایک سو نو حادی سے پرانی کتابوں میں جو تصدیب کی ہے یہ نظار ایک سو نو بسم الله الرحمن الرحيم وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغار على أن وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتهب, أتهب المرأة نصدها فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فمن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يصارع في هواك متفق عليه وحديث جابر اتق الله في النساء ذكر في قصة حجة الوذاع اس فصل میں سے فسٹ اول میں سے یہ ایک حدیث رہتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں تی اغارو, اغارو غیرت سے ہیں غیرت میں آنا غیرت میں آتی تھی یعنی میں غیر غیرت میں آتی تھی کس پر ان عورتوں پر وہ نہ انف جنہوں نے اپنے آپ کو وحب کیا تھا اور حجیہ کیا تھا یا وحب کیا تھا, کیا تھا اپنے آپ کو رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے لیے جن عورتوں نے اپنے آپ کو وحب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کون کون سے عورت عورتیں تھی اور اباروں سے مراد کیا ہے ان سے مراد عیب لگانا ہے میں ان کے خلاف باتیں کرتی تھی عیب لگاتی تھی کہ اپنے آپ کو کیوں یہ کرتی کرتی ہے ہے حیبہ صلی اللہ رسم کے لیے مطلب یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا حقیر سمجھتی تھی یا عائد لگاتی تھی کہ یہ کیوں کرتی تھی اس طرح مطلب یہ کہ ان کو حیا نہیں آتی ان کے اندر حیا کم ہے یا کیا وجہ ہے ٹھیک ہے نہیں کیوں عورتوں کو ایک دوسرے کے کیا ہے حالات کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ ایک جنس کے ہیں تو یہ عیب اس لیے لگاتی تھی کہ عورت کو دیکھے اور اپنے آپ کو خود وقف کرنا یا خود ہیبا کرنا مرد کے لیے یہ کہنا کہ یارسول ہاں جی آپ مجھ سے شادی کریں میں اپنے آپ کو کیا کرتی ہوں آپ کے لیے ہیبا کر لیتی ہوں اس طرح یہ بات کرنا عورت کی طرف سے مرد کے لیے ہاں مرد کے سامنے یہ کی کیا ہے یہ عیب والی بات ہے تو اس وجہ سے میں ان کو عیب لگایا کرتی تھی یہ کیوں کرتی اس طرح کیا ان میں حیا نہیں ہیں؟ جن عورتوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا وہ کون کون سی ہے کسی نے کہا کہ حضرت بہمولہ ہے اور کوئی کہہ رہا تھا ان عورتوں نے امی شریک کی اور کسی نے بنت بنتے کا نام لیا اور کوئی کہتا کہ خولتا بنت حکیم کی ان میں سے یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ ان پر میں آر لگاتی تھی اور غیرت کرتی تھی یہ کیوں کرتی ہے فقول پھر میں نے کہا کہ عورتوں کے بیچ میں اطاو المرس کیا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک عورت خود اپنے آپ کو ہبک کرتی ہے کسی مرد کے سامنے اور پیش کرتی ہے اپنے آپ کو تو فرماتی ہے کہ فلم منظم اللہ تعالیٰ جب اللہ جن شانہ یہ آئے تو تاریخی تو میں سمجھ دیجیے اوہ رسول اللہ وسلم کو کیا ہے خیار ہے یہ <سلام> عورت کو اپنے پاس رکھے جس کو نہ رکھے ٹھیک ہے اس وقت غالباً یہ آیت تقسیم سے پہلے یہ اتری تھی اور جیسے کی کہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقسیم جو ہے اپنی بیویوں کے لیے لازم نہیں کی یہ واجب نہیں تھی باقی امت کے لیے واجب ہے اللہ نے یہ آیت ساری جیمن شاہ امن ہونا تم چاہتے ہو ان میں سے جس کو تم چاہو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اپنی طرف کر لیتے ہیں یا تم اوا یا इवा تو اس سے ہے یعنی تم ٹھکانا دیتے ہو یا اپنی طرف بلا لیتے ہیں جس کو تم ان میں سے چاہے تھا جو تم طلب کرے ان میں سے ممن حضل تھا ان عورتوں میں سے جو تم عزل کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں سیٹ پہ ہو جاتے ہو یہ کرنا فلا نہنا علی یہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ رسول کی اجازت دی گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب عالی میں نہیں دیکھ رہا مگر وہ تو آپ کے خواہش کے تمنا کو پورا کرنے میں کیا کرتا ہے جوڑ لیتا ہے آپ کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے مطلب آپ کو تو کُلی اجازت مل گئی ان عورتوں میں سے جس کو آپ چاہے اپنی قریب کر جس کو چاہے ان سے دور رہے یہ مطلب ہے کہ آپ کا رب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے تمناؤں میں کیا کرتا ہے وصل کرتا ہے وہ آپ کی تمنا پوری کرنے کا اللہ تمہیں چانس دیتا ہے متفقنا نالی اور حضرت جابر رضی رکھتا ہوں کہ جو یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یعنی یہ تمہارے کیا ہے ماتا ہے تو لہٰذا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو یہ جو حدیث حضرت جابر کی یہ کہاں ذکر ہے حجت الرا کے قصے کے بارے میں وہاں ذکر ہے آل شطر رضی اللہ تعالی کانت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتی ہے کہ یہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی قالت یہ کہتی ہے فسا وقت ہو وقت میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریس لگا لیا ہاں جی جئی کی عدو کی یعنی دوڑ لگا لی تو فسا وقت ہو میں نے اس سے آگے نکل گئی میں نے کیا, کیا؟ ریس جیت لیا على رجلی لیکن یہ ریس پیدل تھا پیدل یعنی دھابا پہ نہیں تھا سواری پہ نہیں تھا پیدل وہ بھی دوڑا میں بھی دوڑی لیکن میں آگے نکل گئی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں پتلی دبلی سی نحیف سی تھی اور نحیف آدمی تھوڑا سا تیز دوڑتا ہے اس کے بعد اس وقت کیونکہ وقت ہیلدی ہو اور موٹا ہو علم حملت اللہ حضط عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میرے جسم میں تھوڑا سا گوشت زیادہ ہو گیا یعنی میں تھوڑی سی موٹی سی ہو گئی تو سابق تو پھر میں نے مسابقہ کیا یہ بارے سے ہے پھر میں نے ریس لگائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا اور تو اس باری میں پھر رسول اللہ, اللہ سلام مجھ سے آگے نکل گئے اس نے مجھ سے ریس جیت دی بل کا سبق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے اس سبقت کے مقابلے میں ہے جو پہلے تم جیت چکی تھی آج میں نے جیت لیا ریاض کام برابر ہو گیا پہلے ریس تم نے جیت لی اور ابھی میں نے جیت لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رہتے تھے اپنے یعنی ازوار متحرات کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا نبی ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگا لو یہ کرو وہ کرو نہیں ارے خوش سبھی اس کو کہتے ہیں ہوتا تھا کبھی کے بعد سفر میں جا رہے ہاں جی کچھ صحابہ کو کہا کہ آپ آگے نکل جائیں چلتے جائیں یہ پیچھے رہ گئے پھر انہوں نے کیا کر دی پیچھے ریس لگا دی یہ نہیں کہ سفر میں اکیلے تھے وہ بھی تھے لیکن وہ آگے جا رہے تھے انہوں نے پیچھے سے یہ کھیل کھیل لیا یہ کیا ہی جائز پردے میں ہو بے پردے یہ نہ ہو یہ میرتن کا ریس اس سے نہیں ثابت ہوتا ہے یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ لڑکیوں کو ننگی کر دے اور میرتن کے لیے نکالو ہاں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریس لگا دی وہ تو اپنے خاون کے ساتھ تھی باقی دنیا تو نہیں کے قریب اور پردے بھی تھی رواح وعنها قالت روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو پھر فرمائے اہلی میں بہترین ہوں تم میں سے اپنے اہل عیال کے لیے کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس جیسی تو کوئی کسی کے ذات نہیں ہو سکتی وسلم فرمانے لگے کہ میں تم سے اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں یعنی مجھ سے بہتری تم نہیں لا سکتے ہو اپنے اہل عیال کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے مات صاحب اور یہ بھی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارا کوئی صاحب فوت ہو جائے دنیا سے چلا جائے صاحب سے مراد کوئی کوئی دوست آجی کوئی بھی جس سے تمہاری محبت ہو فتح ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتو ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو بار بار نہ یاد کرو اس کو کیونکہ اس سے غم تازہ ہوتا ہے بار بار یاد نہ کرو ٹھیک ہے نا جی یہ نہ کہ اس کا محبت اتنا بیٹا دے کہ باقی زندگی تمہاری مفلوج ہو جائے اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے یا یہ ہے کہ فدعو ہو اس کو چھوڑ دے اللہ پر اس کے معاملات میں پھر دخل مت دو اس کے بارے میں کھوج نیچ باتیں مت کرو کہ فلان کاش کے نماز پڑھ لیتا نماز نہیں پڑھتا تھا جماعت سے نہیں پڑھتا تھا یہ نہیں کرتا تھا وہ نہیں کرتا تھا اس طرح باتیں نہ کیا کرو اس کو بس اللہ پر چھوڑ دے وہ جانے اور اس کا معاملہ جانے کیونکہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا چلا گیا تو اس کے حساب کتاب اللہ پر ہے وہ اللہ جانے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا ہونا ہے ٹھیک اس کو چھوڑ دو تم اس کے بارے میں بات نہ کرے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کوئی فوت ہو چاہے تو اگر اس کا ذکر کرنا ہے تم نے یاد کرنا ہے تو خیر سے یاد کیا کرے تو اس کی اچھائیاں یاد کیا کرے کیونکہ کہ تم یاد کرو گے تو اللہ جلشان ہو کے لیے یہ بطوری ایک گواہ بن جاتی ہے تو فرشتوں کو بھی کہتے ہیں میرے فلان بندے کی کیا کرتے ہیں لوگ زمین میں تعریف کرتے ہیں تو تم خیر سے یاد کیا کرو اس کی شر اس کی برائیاں وغیرہ نہیں یاد کرو رواہ ترمیزی رواہ ابن اباسا کیوں کہ غم جو ہے یہ تین دن تک ہے تین دن کے بعد غم کرنا اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کو اس لیے چھوڑ دو یاد دہانی بار بار نہ کیا کرے اس کے بارے میں تاکہ اس کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے اور اس کو اللہ تک چھوڑ دے اللہ جانے اور وہ جانے بار بار یاد کرنا اور اس سے کیا کرنا غم دل کو غم دوبارہ دینا پھر دینا پھر دینا, پھر دینا, پھر دینا یاد کرتے ہوئے اور اس کے لیے پریشان رہنا یہ نہ کیا کرے کیونکہ اس سے تمہاری زندگی خراب ہو سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نقال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبو نئی حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ, اللہ وسلم کی خاتم رہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صلت یہ عورت کے لیے بہت گولڈن ایک کیا چانس ہے فرمایا کہ عورت جو ہے اور کچھ بھی نہ کرے جب یہ اپنی پانچ وقت نماز پڑھے پانچ وقت کی نماز عورت پر پہ جماعت بھی نہیں ہے گھر میں بیچاری پانچ وقت نماز پڑھتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے وسامت چاہ لیکن پانچ وقت نماز پڑھنا وہ ایامی معذوری میں نہیں ہے وہ تو ویسے ہوئے اللہ نے معاف کیے ہوئے کہ ایام تہارت ہے ان میں پانچ وقت کی نماز پڑھے اثامت چاہ رہا اور اسی طرح ایام معذوری کے علاوہ اپنا شہر شہر کا شہر سے مراد پورا مہینے کا روزہ رکھے ماہ رمضان کا اگر معذوری کے ایام آ تو وہ الگ بات ہے اس کی تو پھر ویسے خزانہ کی تو اس نے اپنے رمضان کے کیا کیے روزے رکھ لیے تو صفاتوں کے تیسری صرف یہ ہے وہ صنعت فرچہ اپنی شرم گاہ اس نے حفاظت کر لی غلط کام نہیں کیا اپنی زندگی میں چار نمبر پر صرف یہ ہے کہ اپنے زوج کی کیا کرتی ہے, کرتی ہے اور اس نے اطاعت کر لی اپنے خاون کی خاون کو کبھی ناراض نہیں کیا خاون شوہر کا کیا کرتی اطاعت کرتی ہے یہ چار صفات والی عورت جس کے اندر چار صفات ہو پانچ وقت کی نمازی ہے رمضان کے روپت کر روزہ رکھنے والی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے بحیا ہے ہاں جی باپردہ عورت ہے اور اسی طرح اپنے خاون شوہر کی کیا کی مطیع ہے اطاعت کرنے والی ہے تو یہ چار صفات جس عورت کے اندر ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت کا اعلان کیا ہل تد مین اے اب وابل جن یہ داخل ہو جائے اس کو اجازت ہے داخل ہو جائے مین ائی اب وابل جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی اس کی چاہت ہو یعنی اس کو کل کل اجازت ہے جس دروازے سے بھی یہ آ کر جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے تو یہ داخل ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کو یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں اس دروزے سے آپ نہیں جا سکتی تمہارا دروازہ وہ پرلے طرف ہے, ادھر سے جانا نبی کریم وسلم نے اس پر عورت کے لیے کل کی طرف سے اجازت کیا اعلان کیا, کیا یہ بشارت ہے اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس میں سے جہاں سے بھی وہ جانا چاہے آنا چاہے تو وہ جا سکتی ہے قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ اللہ وسلم ابو هريره رضي الله تبارك فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت ام امر احدا اگر میں حکم دیتا کسی کو یہ حکم دے دیتا یا حکم کر لیتا ان يسجد ل احد کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے سجدہ کر لے حالانکہ کی اللہ کے کی ماتھا سوا سجدہ کرنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے بال فرض اگر میں اجازت دیتا کہ کوئی شخص کسی کے سامنے سجدہ کرے تو پھر میں کس کو کہتا ڈامر ترمر پاتا انتش تو میں ضرور حکم کرتا پھر اجی بیوی کو عورت کو میں حکم کرتا انتش جدا نزاؤ جی کہ وہ سجدہ کرے اپنے خاون کے سامنے خاون کے سامنے کیا کرے سجدہ کر لیکن سجدہ کرنا ماں کے اللہ کے کسی کے ساتھ سامنے جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ جائز ہوتا اور میں حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ بیوی سیدھا کرے کس کے سامنے خاون کے سامنے یہ اشارہ کر دیا کمال اطاعت کی طرف کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاون کی کیا کس میں رہے اطاعت میں رہے اس کے ساتھ خیانت والی زندگی نہ گزارے اس کی کیا کرے اطاعت کرے ہمیشہ اور اس کے متی ہے تو یہ اس کی طرف کیا کر دیا اشارہ کر دیا روا فرمی اور خاون کو اپنا مجازی مالک سمجھے جیسے کہ حقیقی مالک ہمارے اللہ ہے اس کے سامنے ہم ہوتے ہیں اسی طرح مجازی جو مالک ہے وہ کیا ہے بیوی کے لیے خاون ہے کیونکہ بیوی کی جتنے بھی ضروریات ہے ذمہ داریاں ہیں یہ کس کے اوپر ہے خاون کے اوپر نفقا خاون کے اوپر ہے کسوا خاون کے اوپر ہے سکنا خاون کے اوپر ہے لہذا پھر خاون محسن ہوا جب محسن ہوا تو پھر بیوی کو بھی اس احسان چکانے کے بدلے میں احتیاط کا کیا کرنا چاہیے اظہار کرنا چاہیے سلامت رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ المؤمنین یہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ائما امراطن کوئی بھی ایسی عورت جو فوت ہو جاتی ہے اس حالت میں رازن اس حالت میں فوت ہو جاتی ہے دنیا سے چلی جاتی ہے کہ خاون اس سے راضی ہو خاون راضی ہے عورت فوت ہو گئی خاون کو زندگی بھر راضی رکھا کبھی ناراض نہیں تھا نہ الجنہ اس طرح عورت جنت میں جائے گی یہ جنتی ہے یہ جنتی عورت کی کیا ہے حالا جب فوت ہو جاتی ہے اس وقت ہاون اس سے کیا ہے راضی؟ یہ راضی یہ جنت کیا ہے یہ جنت کی مالکن ہے کہ جنت میں جائے گی اللہ جلدہ شانہو اس کو جنت میں کیا دیں گے جا جا دیں گے رواح ترمیزی وعن طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نقال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد یہ ہے یہ ہے رسو جب بھی ایک آدمی یعنی خاون ہو وہ بلا لیتی ہے،, ہے یا طلب کرتی ہے اپنی بیگم کو یا حاجت ہی اپنی کے حاجت کے سلسلے میں پلتی ہی حکم یہ ہے بیوی بی کے لیے کہ وہ آ جائے اس خاون کی طرف آون نے بلا لیا وہ فوراً آ اس میں ٹال مٹول نہ کرے وَإِن كَانَتْ عَلَتْ اگر وہ ان کا الگ الگ تندوری اگر چندور پر ہو رو روٹی پکا رہی ہے روٹیاں لگائی ہوئی ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ تندور پہ روٹی لگا کر چھوڑ جاتی ہے اور خاون کی طرف آتی ہے تو روٹیاں جل جائیں گی وہ کام ادھورا رہ جائے گا اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے تو اس کو کہہ دے یہ کہ روٹیاں میں نے لگائی ذرا خیال رکھو ان کو اتارو اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے خاون کی اطاعت روٹی پک, پکانے سے کیا ہے وہ ضروری ہے اس میں اشارہ کر دیا اگر روٹیاں جل بھی جاتی ہے تو خیر خاون کا دل نہ جلائے یہ کمال اطاعت کی طرف کیا کر دیا اشارہ کر دیا کہ اس وقت بھی اس پر اطاعت لازمی ہے ورنہ عورت کے اندر تو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ لگاتی ہے کسی کام کو جب وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک دس بردار نہیں ہوتی آون بھی مارے, مارے بلائے لیکن عام طور پہ عادت یہ ہوتی تھی لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افاعت کرے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال لا تؤدی یا لاتوزی مراط ال کوئی عورت ایسی نہیں ہے کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ وہ ایزا دے دے کس کو اپنے خاون کو دنیا میں کوئی عورت بھی اگر وہ اپنے خاون کو ایزا دیتی ہے اِلَّا الْحُورِ <الْعِيم> اس عورت سے اس کی بیوی حور عید میں سے وہ کہتی ہے اور ع مراد کیا ہے جو اللہ نے حور کر رکھی ہے جنت میں وہ اس کی بیوی حوری عین میں سے جس کی بڑی بڑی آنکھیں خوبصورت ہے وہ کہتی ہے اس بیگم صاحبہ سے لا تو ہی اللہ کی بندی آپ اس کو تکلیف مت دے آلاک اللہ اللہ کر دے نوا ہوا آپ کو نہیں پتہ یہ تو تمہارے پاس مہمان ہے چند دن کا مہمان ہے اس سے تو چلا جانا ہے دنیا سے ہاں جب چلا جاتا ہے تو یو شکو این کی یا فارقہ کی قریب ہے کہ یہ تمہیں خراق دے دے تم سے الگ ہو جائے جدا ہو جائے دنیا سے چلا جائے اور چلے جانے کے بعد کیا ہو جائے گا یہ نہیں اس نے آنا ہے ہماری طرف یہ تو ہمارا بندہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا اور ہم اس کے نصیب میں ہیں تو لہٰذا یہ خاون کو آپ تکلیف کیوں دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو رہنا ہے اس کے آپ کے پاس اور یہ بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہا تکلیف دے رہی ہے تو لہذا یہ بد تو بھی نکالتی ہے حور کہ اس طرح نہ کیا کرو گواہ اور قالت پھر ویزے حاضر حدیث غریب بار حور کا جب ذکر ہوتا ہے تو کچھ ایسی خواہش عورتیں ہوتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہو ری کہاں سے آگے بھی ہے بلا تارے جمیل صاحب نے اس ایک دفعہ کوئی بیان کیا تھا اتنی حوریں ہوں گی جنت میں مسلمان کے لیے ایک مسلمان ایک مرد کے لیے اتنی ہوں گی یہ صفات ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی جو اداکاریاں ساری کے ساری ان کو تو پتہ نہیں آگ سے لگ گئی اور تارے جمیل صاحب کے خلاف ہو گئی یہ ہو رین واٹ از ہو رہی یہ ہو رہی کیا چیز ہوتی ہے ان کو کیا پتا ہو رین کیا ہے انہوں نے تو نہ قرآن ہے نہ حدیث پڑھا ساری زندگی گانوں میں پہاشی میں گزاری ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے خاون کہاں ان کا تو خاون معلوم بھی نہیں ہوتا دنیا میں لیکن بار اگر برائے نام بھی ہو پھر بھی یہ ڈرتی کہ وہ کوئی ہو رہی ہم سے لے کر نہ چلی جائے ہم اکیلی نہ رہ پہلی بات تو یہ کہ تم نے شاید جنت میں جانا بھی نہیں ہے جب جانا بھی نہیں ہے اگر تمہارا خاؤ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ تو تم رہی رہیں گی اگر وہ بھی جیسے بیدین کا ہے جہنم میں تم نے کیا کرنا ہے؟ رہنا ہے اللہ نے جہنم میں ڈال دینا ہے تو ہو تو آپ شکل بھی نہیں دیکھ سکتی تو تمہیں تکلیف کی ہو اس بات پر تو اس طرح بیدین لوگوں کو نا اس چیز سے بڑی چیڑ ہے یہ ہوور ع کا نام لیتے ہوئے ان کو کچھ چھڑ سی چڑھ جاتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے انہوں نے جو تارے جمیل صاحب نے بیان کیا تو ٹھیک ہے وہ تو قرآن حدیث اجی سور رحمان میں نہیں ذکر کوئی انکار کر سکتا ہے غریب لیکن ایک بات یاد رکھے وہ یہ ہے کہ جنت میں جتنی بھی ایک مرد مسلمان کے لیے فور عین ہو لیکن اس کی جو اپنی بیوی ہے یہ انور عین سے زیادہ خوبصورت ہوگی اور یہ سردار ہوگی ان پر یہ بات یاد رکھیں جو عورت ہے بیوی ہے یہ سردار رہے گی کس پر ویعا کہ وہ ایک قسم کے نوکرانیاں ہوں صلاح نے عورت کو اپنا ایک مقام دیا ہے لہذا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حاضر حدیث غریب وعن حکیم ابن الخشیری یہ فرماتے ہیں اپنے والد سے رسول میں نے کہا پوچھا اس کا والد فرماتے کہ میں پوچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت ہم میں سے بیوی کا کیا حق ہے ہمارے میں سے کسی کا بیوی کا کیا حق ہے اس پر یعنی خاون پر بیوی کا کیا حق ہے اتنے جتنے بھی حادث تقریباً پہلے گزرے ہیں یہ سارے کے سارے خاون کے حقوق بیان ہو گئے بیوی کے لیے بیوی کو یہ چاہیے یہ کرے یہ کرے یہ کرے تو کیا بیوی کے حقوق بھی ہے ہاون پر یعنی وہ کیا حق ہے <تصفح> اظہار پر حق یہ ہے کہ خاون اس کو کانا کھلائے اظہار تعیمت جب اس کو ضرورت پڑے کھانے کی پتک سوہا اور اس کو کپڑے پہنائے اجکتا سایت جب ضرورت پڑے اور مطالبہ کرے کپڑوں پہننے کی بیوی کے کپڑے نہیں ہے تو خاون کی ذمہ داری ہے بیوی بوکی ہے کھانے کی ضرورت ہے تو خاون کو کانا کھلانا چاہیے ہاں ان کو کپڑے پہنانا چاہیے والا تذریب الوچ اگلا حق یہ ہے کہ بیوی کو چہرے پہ تپڑ نہ مارے چہرے کو نہ مارے باقی جسم پر ہلکا پھلکا مارتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن چہرے پہ نہ مارے والا تو اور کیا نہ کرے اس کو اس کو گالیاں نہ دے والا اللہ فی البع اس سے علاحدگی نہ کرے مگر گھر کے اندر یہ نہیں کہ خاون باغ جائے شہر ہی چھوڑ دے نہ علاحدی اختیار کرنا ہے خاون اسی گھر میں رہے تاکہ بےچاری زیادہ مایوس بھی نہ ہو ہاں جی ولا إلا فی گھر کے اندر ہاں جی اگر تھوڑا بہت دبن وہ کیا کرتا ہے ہجران کر لیتا ہے تو گھر کے اندر پھر روح احمد دعود بن ماجر وعن داودا واہ لقیر یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے اللہ رب العزت في سباط قران سبامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی رب العزت عما یسفون وسلام